اس میں مدینہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی نگاہوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ ان لاکھوں سلام آکا کی حیا سے جھکی رہتی تھینگاہ آکا کی की سے جھکی رہتی تھی نا ہے آنکھوں پہ میرے بھائی لگا اس میں مدینہ آکا کی حیا سے نگاہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ و علیٰک یا رسول اللہ و آلک و یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی آلک و یا نور اللہ صلی اللہ نوی تو سنتل سنت احتاف میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ زبل آج دس شادان المعزم چودہ سو سے میں ہجری ہے دس جولائی دو ہزار گیارہ یورپ کی کنٹری فرانس کیپٹل کی پیرس کے قریب ہم الحمدللہ یہاں کی جامع مسجد میں سنت بھرے اجتماع میں شریک ہیں الحمد اس اجتماع میں جہاں پیرس سے اور فرانس کے دیگر علاقوں سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں وہاں الحمد للہ یو کے سے چلنے والے سفر اختیار کرنے والے مدنی قافلہ کے عراقین اس میں الحمد للہ یو کے اور اٹلی کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں بیلجیم سے بھی مدنی قافلہ اب یہاں پہنچا ہے اللہ تبارک مطالعہ آپ سب کا یہاں جمع ہونا سفر کرنا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرے پیارے موٹر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شائے بزم جنت طے کرے جود و سخاوت ممبائے علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے باعظمت ہے کوئی شخص مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر اللہ عز و جل میری روح کو لوٹا دیتا ہے آمد. یعنی آمد. میں درود پاک پڑھنے والے کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہوں حتیٰ کہ میں اس پر سلام لوٹاتا ہوں آمد. گویا اگر پیارے آقا پر کوئی درود و سلام بھیجے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سلامتی کی دعا فرماتے ہیں اور ایک اور بڑی پیاری بات اس حدیث پاک کے تحت علماء بڑی پیاری بحث فرماتے ہیں یہ حدیث حیات النبی پر کیسی دال ہے کیسی دلالت رکھتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر منور میں جب جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑتا ہے تو میرے آقا کی قبر منور میں روح مبارکہ کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں کون سا ایسا لمحہ ہے جس وقت درود نہیں پڑا جاتا ایک تو ٹائم ڈفرینٹ راؤنڈ اے کلاک کہیں صبح ہے کہیں دوپہر ہے کہیں رات ہے کہیں شام ہے میرے نبی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں درود پاک اسے ان کی زبان تر رہا کرتی ہے میرے آقا کی ذات پر ہما وقت درود پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آکا علی اثرات کی قبر منور پر کروڑوں انواروں کے جلدیات کی بارش برسائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیۂ درود و سلام پیش کرتے ہیں صلو ال الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدوری چینل کے ناظرین آج دنیا میں پیغام رسانی یعنی ایک دوسرے تک میسج پہنچانا پیغام پہنچانا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر آج سے کچھ سدیاں پہلے چلے جائیں تو پہلے ایک ملک کا دوسرے ملک والوں سے رابطہ بہت مشکل ہوا کرتا مہینوں لگ جاتے ایک مکتوب لے کر پہلے کیا کرتے تھے بادشاہ پیغام رساں کو روانہ کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کا مکتوب لے کر فلا بادشاہ کے پاس پہنچتا کئی مہینوں کا سفر طے کرتا وہاں جا کے بادشاہ کا مکتوب دیتا پھر دوسری طرف سے مکتوب کا جواب لے کر لوٹتا تو گویا کنورزیشن میں ایک میل یا ایک مکتوب جانا اور دوسرے مکتوب کا آنا اس میں مہینوں نکل جاتے اور شاید تین یا چار ریپلائی کے اندر سال گزر جاتا ہوگا پھر اس کے بعد ضرورت ایجاد کی ماں ہے لوگوں نے پھر کبوتر استعمال کیے اس زمانے میں کہ کبوتر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مکتوب لے جاتے پھر آہستہ آہستہ ڈاک کا نظام دنیا میں وجود پایا کہ اس طرح کوئی پوسٹ آفس قائم کی جائے کہ جس میں مکتوب لکھا جائے تو یہ مکتوب سامنے والے تک پہنچ جائے لیکن اس کی اہمیت ہر دور میں رہی کہ کس طرح آپس میں رابطہ ہو جائے اور پھر جب لوگوں نے بیرون وطن سفر کرنا شروع کر دیا اپنے وطن کو چھوڑا دوسرے وطن جانا شروع ہو گئے تو پھر اس کی ضرورت کا مزید احساس ہوا کہ دوسرے ملکوں میں رہ کر اپنے وطن والوں کی خیر خبر کیسے لی جائے ہمارے بزرگیاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آج ہمارے پاس فرانس کے کئی علماء اکرام بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہماری ہمارے سسٹما کو زینت بخشنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے تو یہ بزرگ بھی بتائیں گے کہ پہلے کے دور میں ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا کہ مکتوب لکھتے تو خط کئی مہینوں بعد پہنچتا کسی کی بیماری کی خبر دیتے تو جناب اس کی چالیسویں کے بعد وہ مکتوب پہنچا کرتا تھا ایک بڑا مشکل نظام تھا لیکن اس زمانے میں بھی مکتوب کی اہمیت بلکہ اگر پردیش سے کسی کا خط آ جاتا تو ماں باپ اور وطن والے گاؤں والے جمع ہو کر اس خط کو پڑھا کرتے بڑی اہمیت کہ بھائی خط آیا ہے اچھا پھر مزید ترقی ہوئی تو ٹیلی کا دور آیا اب تار بھیجا جانے لگا تو وہ بھی وقت لیتا تھا لیکن یہ بڑا ریپڈ طریقہ تھا اور آہستہ آہستہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اب تو ایس ایم ایس کے ذریعے ای e میل کے ذریعے فیکس کے ذریعے راؤٹرس کے ذریعے اتنا آسان ہو چکا کہ بندہ دنیا میں کہیں بھی ہے اب آپس میں انٹچ ہے اس ساری کمہید اس ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پیغام وصول کرنے کی بڑی اہمیت میسج کو رسیو کرنا کسی کے مکتوب کو حاصل کرنا ایک انسان کے دوسرے انسان تک رابطے کی بڑی اہمیت تاریخ میں رہی اور آج ہمارا حال کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نازی میں منظور بن چکا ہے کہ اگر آج کا شخص صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ میرے موبائل پر کتنے میسجز ہیں اور جب تک ان باکس میں سارے میسج وہ نہ پڑھ لے اسے چین نہیں آتا کہ یار ان باکس ابھی تک بھرا ہوا ہے پڑھا نہیں ہے پتا نہیں کس نے کیا میسج بھیج دی دیا ہوگا ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا اہم میسج امپورٹنٹ میسج مس ہو جائے بڑی اس کی فکر ہوتی ہے اچھا پھر کسی کو روز کے بہت سارے تو اس میں بہت سارے فولڈرز بنائے ہوتے ہیں کچھ جناب جنک میسج ہوتے ہیں ایسے میسج آ رہے ہوتے ہیں اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن چند امپورٹنٹ لوگوں کے میسج بڑی توجہ سے پڑھتا ہے اسی طرح ای میل باکس ہے جب تک ای میل چیک نہ کریں چین نہیں آتا کہ بھائی فلاں نے بوس نے یہ جناب جس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں میرے والد صاحب نے کسی نے اگر ای میل کی ہے بندہ سب سے پہلے اس کی میل پڑتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا پیغام دیا ہے اور ہماری لائف انہیں چیزوں میں گزر رہی ہے لیکن ایک میسج ایسا ہے ایک پیغام ایسا ہے کہ جس سے آج مسلمان غفلت کا شکار ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ایک جاب کرنے والے کو یہ فکر ضرور ہے کہ اگر میرے سیٹھ نے میرے باس نے میرے لیے کوئی میسج بھیجا ہے تو میں فورن پڑھ لوں کہیں مس نہ ہو جائے کوئی کام دیا ہو وہ کام رہ نہ جائے اگر وقت پر وہ کام نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے میری جاب پر کوئی اثر پڑ جائے میری سیلری کاٹ لی جائے بیوی بی جب شوہر کا میسج آتا ہے توجہ سے سنتی ہے اگر اب کام اس نے دیا ہے نہیں کیا تو رات کو گھر آئے گا ناراض ہو جائے گا اسی طرح ایک بیسٹ فرینڈ دوسرے بیسٹ فرینڈ کے میسج کو پریورٹی دیتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ترجیحات بنائی ہیں کچھ پریورٹیز بنائی ہے کہ ان لوگوں کے میسج کو فوراً پڑھنا ہے اور فوراً اس پر عمل کرنا ہے مگر ایک میسج رہتی دنیا کے لیے ایک پیغام مسلمانوں کے لیے میرے رب کی طرف سے لیے ہے اے مسلمان آج تجھے دنیا والوں کے پیغامات کی فکر آج موبائل میں جو میسج آ رہے ہیں اس کی فکر اور فکر نہیں تو رب کے پیغام کی فکر نہیں کبھی یہ سوچا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ قرآن جو رب کی کتاب ہے قرآن جو راہ نجات ہے قرآن جو فرقان ہے قرآن جو ہدایت کا سر چشمہ ہے قرآن جو معلومات ماد کا خدیمہ ہے اس قرآن پاک میں میرے رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے آج اگر باپ کا میسج بیٹا نہیں پڑھتا تو بے قرار ہو جاتا ہے پتہ نہیں ابو جی نے کیا لکھا ہے بلکہ ایسے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں بلکہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر پر فرینچ لینگویج میں کوئی لیٹر پہنچتا ہوگا آپ کو اگر فرینچ زبان نہیں آتی ہوگی تو آپ کسی دوست کو بلاتے ہوں گے یا خود چلے جاتے ہوں گے بھائی پڑھو یاری کیا لکھا ہے پتا نہیں کوئی اہم بات تو نہیں ہے کہیں رہ نہ جائے کہیں نقصان نہ ہو جائے کسی کے موبائل پہ اگر مختلف زبان میں میسج آ جائے وہ ڈلیٹ نہیں کرتا وہ کسی دوست سے پوچھتا یار پڑھ کے سنا تو کیا لکھا ہے اس میں کوئی پیسے والی بات تو نہیں ہے کوئی دفعہ تو نہیں ہے اس میں مس نہ ہو جائے کہیں کوئی انعام تو نہیں لگ گیا میرا دنیا کا میسج اپنی زبان میں بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں پھر بھی پڑھنا ہے اسی طرح جو گاؤں گوٹوں میں لوگ ہوتے تھے ان کو مکتوب آتا تھا ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ منشی کو بلاتے تھے وہ ٹیچر کو بلاتے تھے اسکول والوں کو بلاتے ہمارا مکتوب پڑھ دے کے پیسے دیتے تھے ہمیں سنا دو ہمارے بیٹے نے کیا لکھ کر بھیجا ہے ہر چیز کی اہمیت ہے قرآن میں رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے کوئی احساس نہیں آپ کا ایک بہت اچھا دوست ہو آپ اس کو خط لکھیں بڑی محبت سے لکھیں اور ایک مہینے بعد اس سے پوچھے میرا خط ملا تھا اس نے کہا ہاں ملا تھا آپ نے پڑھا نہیں پڑھ نہیں سکا ٹائم نہیں ملا سچی بتاؤ کتنا افسوس ہوگا میرا خط پڑنے کے लिए تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا شوہر بیوی کو خط لکھے ای میل کرے وطن سے دور ہے ایک ہفتے بعد فون کر کے پوچھے وہ میری میل پڑی تھی کہاں میل تو گئی تھی لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا بتاؤ دل سے کیا گزرے گی سیٹ اپنے نوکر کو بڑا ضروری کام ایس ایم ایس کر دے صبح نو بجے یہ کام کر لینا صبح نوکر آ کہے کہ وہ آپ کا میسج تو ملا تھا لیکن بڑا بیزی تو کس سے ہوتا ہے میرا میسج پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس اتنا اہم کام دیا چوڑی ڈرتے رب کے غذب سے کہ میرے رب نے قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا ہمیں پیغام دیا کیا یہ جواب دو گے کہ مولا یورو کما رہا تھا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا سمجھنے کا وقت نہیں تھا مجھے عربی نہیں آتی تھی ارے فرانس میں رہ کر فرینچ سیکھ سکتے ہو جنت کی زبان میرے علاقہ کی زبان عربی سیکھنے کا وقت نہ ملا میں یہ تو نہیں کہتا عربی میں فرفر بولنا فر شروع کر دو اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے دے دیا تفسیر لکھ کر دے دی ہمیں کتنا آسان کر کے دے دیا کہ سمجھ لو کہ رب کیا بولا رہا ہے مگر آج مسلمان کے پاس کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گھنٹوں ہیں فٹ मैच میچ دیکھنے کے لیے گھنٹوں ہے سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت ہے آؤٹنگ ویکینڈ پہ نہ کرے تو اسے چین نہیں آتا ارے فیملی کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے اے مسلمان تیرے دب نے تجھ سے کچھ قرآن نے فرمایا ہے کچھ وقت نکال اور پڑھ اور دیکھتے رب نے تجھ سے کیا فرمایا ہے شرم کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین آئیے آج کچھ ذکر قرآن کرتے ہیں کچھ قرآن کی بات کرتے ہیں کچھ رب کے کلام کے فدائیں سنتے ہیں کہ میرا رب کا یہ پیارا کلام کتنا پیارا ہے اس میں کیا کچھ ہے ہمارے لیے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے ہمارے آقا ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں قرآن مزید فرقان حمید کے حوالے سے اے میرے پیارے اسلامی کا بھائی جو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ قرآن کیا ہے قرآن کی برکتیں کیا ہیں فیضان قرآن کیا ہے غور سے سنیے اور جھومتے چلے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے ایسی محبت عطا فرمائے جیسی محبت ہمارے صحابہ کرام کو تھی ہمارے اسلاف کو تھی اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کس طرح ہمارے لیے راہ ہدایت اور سرچشمہ حیات ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک بار محبت کے ساتھ با باراض بلند درود پاک پڑھ لیجیے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ بہت معزس قرآن ہے محفوظ کتاب میں موجود ہے قرآن پاک جو کہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کتاب کا بطور عربی قرآن نازل کیا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین یہ قرآن وہ ہے جس کی تعریف میرا رب ارشاد فرماتا ہے دین اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برہان قرآن مجید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلائل ہے انبیاء سابقین اور سیدنا حضرت محمد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نبوت رسالت اور ان کی عزمتوں کا بیان ہے حلال اور حرام عبادت اور معاملات آباد اور اخلاق کے جملہ احکام کا بیان ہے ماد جسمانی حشر و نشر جنت و وزت کا تفصیل سے ذکر ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کا قرآن مجید سے بیان ہے اللہ تبارک مطالعہ کا ارشاد ہے اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے علماء اصول فک نے قرآن مجید کی یہ تعریف بیان کی کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد الصطفی صلی اللہ تعالی وسلم پر عربی زبان میں نازر ہوا یہ مساحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک سے پہنچا ہے میرے پیارے کیسے فضائل کیسی کیسی برکتیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ہمیں قرآن مزید پڑھانے کا حکم دیا اور اس پر برانگیختہ کیا انکریج کیا اور فرمایا قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت عادت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا پر مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو وہ شخص کہے گا تم کون ہو وہ کہے گا میں وہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے میں وہی ہوں جس کی جدائی کرنا پسند کرتے تھے جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا وہ شخص کہے گا شاید تم قرآن ہو قرآن اس کو اپنے رب ازب اجر کے قریب لے جائے گا اس کے پاس لے جائے گا اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوگا دائیں طرف جنت ہوگی اس کے اوپر سکینا کو رکھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی ہلے دیے جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے امال تو اس انعام کے لائق نہیں وہ ماں باپ کہیں گے ہم نے اتنے بڑے کام تو نہیں کر لیے کہ ہمیں ایسے قیمتی ہلے ایسے قیمتی لباس بنائے جا رہے ہیں یہ کس چیز کا سلا ہے تو ان ماں باپ سے قرآن فرمائے گا یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کیسے خوش نصیب ہے ماں باپ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں ارے ماں باپ کو عزت کا لباس میں لایا جائے گا قلاون کے دن کہ یہ اس لیے پہنایا جا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا قرآن پڑھتا تھا مدیسنی میں علاقہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ میرے آتا فرماتے ہیں میری امت کے بزرگ لوگ حامل قرآن ہیں اب سوچیے السلام بھائی آج میں نے اور آپ نے قرآن پاک سے ایسی محبت کی ہے کہ قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا اور کیا آپ نے بچوں کو ایسا قرآن پڑھایا کہ قیامت کے دن ہمیں جنتی لباس پہنایا جائے گا آج باپ یہ پروڈ کرتا ہے میرا بیٹا فلاں ملکی کی فلا یونیورسٹی سے یہ ڈگری لے چکا پارو کرواتا ہے یہ میرا فلا بیٹا ہے اس نے فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہے یہ میرے بیٹا ماسٹر کیا ہوا ہے یہ بیچلر کیا ہوا ہے یہ فلا کمپنی میں بہت بڑی انجینئر کی پوسٹ پر ہے مجھے کوئی ایک حدیث بتا دیجئے کہ اگر آپ کا بیٹا دنیا میں بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہوگا آپ کو محشر کے دن جنتی لباس پہنایا جائے گا کوئی عزیز نہیں دکھا سکتے یہ قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے اسے سکھاؤ بچوں کو اسے پڑھاؤ ابھی اولاد کو میں دنیاوی تعلیم کو ڈسکریج نہیں کرتا تعلیم حاصل کرنی چاہیے مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق آپ مجھ سے اچھی طرح زیادہ جانتے ہیں کہ بچے کیسے بگڑ رہے ہیں اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے انہیں کیسی کیسی ایجوکیشن تعلیم کے نام پر اسکول کے اندر دی جا رہی ہے غیر شادی شدہ مائیں اسکول میں بنتی چلی جا رہی ہیں میری یہ میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن جہاں اسکول کی اتنی فکر کرتے ہو اپنے بچے کو قرآن کتنا پڑھایا اور کون قرآن کتنا پڑھا یہ بھی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کسی سے کہو بھائی کیا حال ہے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں تو کہتے بچہ حافظ بن رہا ہے میرا بچہ ماشاءاللہ اللہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے بچے کو آپ قرآن پڑھا رہے خود آپ نے پڑھا نہیں جناب بیٹا پڑھ رہا ہے بہت ہے نہیں میرے پیارے اسلام بھائی رب نے یہ قرآن آپ کے لیے بھی عطا فرمایا ہے اس میں آپ کے لیے بھی میسج ہے اس میں آپ کو بھی زیادہ ضروری ہے آج اگر کسی کا بیٹا بیٹا مگر پڑھتا ہے باپ سمجھتا ہے میری ڈونی ختم بچہ بامل اسلامی کے لاہور کا مبلک بن گیا باپ سیٹسفائی ہو کر سو جاتا ہے میرا بچہ مبلک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن حضرت نماز آپ پر بھی فرض ہے گناہ سے رکھنا آپ کو بھی ضروری ہے سنتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے بیٹا اپنی قبر میں جائے گا آپ نے اپنی قبر میں جا کر اپنے سوال کا جواب بھی دینا ہے یہ اچھی بات ہے کہ نیک بیٹا سواب جاریہ کا سبب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی نیوٹی ختم ہو گئی بہرحال قرآن مدید فرقان حمید کے کیسے کیسے فضائل ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی سنیے مدیرے والے مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے صحابی بن انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا اگایا جاتا ہے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم آقا فرماتے ہیں جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا سبحان اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک اتنے فضائل اتنے فضائل کہ بیان کرتے چلے جائیں قرآن کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے میرے پیارے اور موٹر مسکاوی بھائیوں ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضرت ابو رہا رضی نبی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا چڑھتا جا اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح پر جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا خوش نصیب ہے ہاں قرآن یاد ہے ہاں بھائی کس کس کو قرآن یاد ہے سوچ لے کہ کیا ہمیں قرآن شریف کی کچھ آیتیں صورتیں یاد رکھی ہیں اگر یہ اعلان ہو قیامت کے دن کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا تو آپ تو بولو گے میں نے تو میٹرک پڑھا ہے کمپیوٹر پڑھا ہے ڈپلوما کیا ہے ساری ڈگری حاصل کی یہ تو کچھ کام رہی اس دن قرآن پڑھنا کام آئے گا قرآن سے محبت کیجیے قرآن سے پیار کیجئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے لوگ کہتے ہیں روز قرآن کیسے پڑھے دل نہیں لگتا روز روٹی بھی تو کھاتے ہو دوپہر کو بھی کھاتے ہو شام کو بھی کھاتے ہو دوسرے دن بولو یار روٹی بھی کھاؤں گا بہت کھا دیار دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے چاول کھاتے ہوئے ابھی کھاؤں گا روز کھاتے ہو گا. کیوں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کھانا کھاؤں گا تو زندگی گزرے گی تو بنا دے گا قرآن کو زندگی کا ایسا حصہ کہ قرآن نہیں پڑھوں گا تو زندگی نہیں گزرے گی چین نہ آیا ہمیں کہ آج میں نے رب کا کلام نہیں پڑھا پورا دن گزر گیا میں نے قرآن قرآن کا دیدار نہیں کیا میرے رب کے پیارے کلام کی زیارت نہیں کی میرے ہونٹوں نے قرآن کو بوسا نہیں دیا میری آنکھوں نے قرآن کا نور حاصل نہیں کیا ارے میری زبان نے قرآن کا تکرہ نہیں کیا مسلمان کی زندگی کا جزبے لاش جنفک ہونا چاہیے قرآن وہ حصہ جو الگ نہ کیا جا سکتا آپ نے سنا نہیں قرآن آ کر کہے گا مجھے پہچانے میں کون ہوں میں وہی ہوں جس سے تم پیار کرتے تھے ہے دل میں پیار قرآن کا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا وظیفہ ہے لوگ کہتے ہیں کوئی ذکر بتا دیجیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے کوئی طریقہ بتا دیجیے وہ کیسے ترقی کرے سنیے اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے یہ مرتبہ یہ اسٹیٹس یہ بلندی ہے قرآن کی ہم کو قرآن سے پیار ہونا چاہیے بینگ اے مسلم ہمیں واضانہ محبت ہونی چاہیے رب کے کلام سے ارے جو دنیا والے عشق کرتے نا یہ مجازی عشق جو کرتے ہیں محبوب کا ایک خط آ جائے ساری زندگی اسی سینے سے لگائے رہتے ہیں پڑھتے ہیں کتابوں میں پتہ نہیں دیوانے ہوتے کیا ہوتے چنتے رہتے ہیں میرے محبوب نے لکھا ہے ارے جو رب نے عطا فرمایا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جس نے مجھے روزی عطا کی ہے جس نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں جس نے مجھے ہاتھ عطا کیے ہیں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہی میری بخش فرمائے گا اس کی اتاؤں کے بغیر میں جی نہیں سکتا میرے اس پیارے محسن کریم شفیق روم نے قرآن نے کیا فرمایا ہے اس کلام سے مجھے کتنا پیار ہونا چاہیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگانے دین قرآن پاک سے کیسی محبت کیا کرتے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم آج کیا قرآن سے ایسی محبت کرتے ہیں ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے حضرت حسن بصری کے قرآن پاک ان کے سامنے کھلا ہوا ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آنکھ روا ہوتے تھے اور ان کے غور حرکت نہیں کر رہے تھے بس قرآن کو دیکھتے رہتے اور روتے رہتے یہ رکت تھی ہمارے اسلاف کی یہ پیار تھا حضرت سیدنا اکرما قرآن پاک کو اٹھاتے میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن نہیں لیکن میں انداز بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اٹھاتے اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور روتے رہتے میرے رب کی کتاب میرے رب کی کتاب بس یہ پیار تھا ہمارے اسلاف کو میرے رب کی کتاب ہے میرے رب کی عطا ہے اصاح تو میں سینے سے لگا لوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا عمر ربی اللہ تعالیٰ جب گھر میں تشریف لاتے تو قرآن کھول لیتے اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے گھر آنے کے بعد کھیل کودے ونڈے کاموں میں نہیں آ گئے تو بس مطلب قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ پیار تھا ہمارے اخلاق کا اور قرآن کریم پر اطمینان اور احتقاق کیسا یقین کیسا مسلم بن عبید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک اس میں تگیانی آ گئی اور ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہمارے ساتھ ایک بدوی تھا یعنی بدو تھا اس کی نگاہ قرآن کریم کی طرف اٹھی جو وہاں موجود تھا اس نے اس قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کھڑے ہو کر فرمایا ہے رب اکبر کیا تو ہمیں غرق فرمائے گا جب کہ ہمارے ہمراہ تیرا کلا پاک ہے یہ کہنا تھا کہ وہ طوفان بھی تھم گیا طوفان ہی چل گیا قرآن پاک سے یہ محبت اور یہ احتقاد تھا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم قرآن پاک سے کتنے دور ہیں آ جائیے رحمان کے دامن میں تھام لیجئے قرآن کا دامن محقول کیجئے قرآن کا پیغام کیجئے محبت قرآن سے منظر کیجئے اپنے دل کو نور قرآن سے اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہی پیغام ہے دعوت اسلامی کا دعوت اسلامی قرآن ہی کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے یہ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے جو دنیا کے کونے کونے میں جا کر مسلمانوں کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اے بھائیوں جہنم میں جلنے کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے تو آقا کے امتی ہو یہ جنت آقا کے غلاموں کے لیے آ جاؤ جدم کا راستہ اپنا دو جنمت کا راستہ ارے یہ ٹریک تمہارا نہیں تمہارا راستہ آکا کی سندوں پر عمل کرنا ہے یہ فیشن پر عمل کرنا تمہارا سیوا نہیں تمہارا سیوا تمہاری عادت تمہاری جو اٹریکشن ہونی چاہیے وہ نبی علی اسلاتو السلام کی سنتوں میں ہونی چاہیے یہ بدکار عورتوں کے پیچھے دیوانہ بار ڈھونڈنا یہ بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنا یہ دنیا کی بے پردہ عورتوں سے محبتیں کرنا تمہارا کام نہیں ارے مومن کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اپنے نبی سے ہوتی ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے تو اپنے نبی کا ہوتا ہے وہ تڑکتا ہے تو اپنے نبی کی یاد میں تڑکتا ہے وہ مچلتا ہے تو مرینے کی یاد میں بچکتا ہے اے میرے بھائی یہ دنیا کا مال کم ہو جائے تو اس کے غم میں تڑپنا رونا تمہارا کام نہیں تمہیں رونا ہے میں رونا ہے کہ کہیں میرا غم تو ناراض نہیں ہو گیا خوف خدا سے آنسو بہانا یہ مسلمان کا شیوا اور مسلمان کا طریقہ ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین قبول کیجیے دعوت اسلامی کے پیغام کو کروڑوں مسلمان اس وقت گناوں کے دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں آج مسلمانوں کے ایمان برغ ہوتے چلے جا رہے ہیں پہلے ہم یہ سنتے تھے اور آج بھی سنتے ہیں کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں لیکن اب ایسی دل خراش خبریں یہاں یورپ اور یو کے آ کر سننے کو ملتی ہے کہ مسلمان بھی کافی ہو رہے ہیں مسلمان بچے ان غیر مسلموں کی دوستیوں کی وجہ سے اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں بچائے گا ان نوجوانوں کو آپ کی طرف جاتے ہوئے آپ کا دل خون کیا سو نہیں ہوتا کہ آج مسلمان کو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے تو یہ مسلمان ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے سلام کریں کہ نہ کریں اس سے مسلمان سمجھ کے بات کریں یا غیر مسلم سمجھ کے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یہ غفلت کی نیند سونے سے جاگ جا رہی ہے علیہ علی سلام آخالی فرۃو السلام کی پیاری امت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے ہم آخالی فرۃو السلام کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائیے کب پر نگاہ ہمیں فرمائیے آپ کی امت کا برا حال ہو چکا حقا ہم سبندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہمت عطا کیجیے ہماری بڑے اے خاصا در رسول میں متبدا ہے امت تو مدد کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الگا ہے آقا جس دین کے مدرو تھے کبھی کیسا کتنا خود آج وہ مہمان سرائے ہے ہے پہلے اسلام کا کیسا گرد رہا تھا اے مسلمانوں آج مسلمانوں کو دلیل کیا جا رہا ہے اور ہم سو رہے گے وہ دین کی حجت سے سب ابیاں تھے مغلو اب موترز اس دین پہ ہر ہر گا سڑا ہے چھوٹوں میں اٹاس ہے نا شکت ہے ڈروں میں پیاروں میں محبت ہے نا یاروں میں بتا ہے آکا جو قوم مٹی نہیں اب کوئی بڑا پر نام تیری کون کا یا بھی بڑا ہے ڈر ہے ڈر ہے کہ یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر یا رسول اللہ ڈر کل نو دخر مدت سے اسے دور زما میٹ رہا ہے آقا جو کچھ ہے وہ سبب نہیں ہاتھوں کے ہے کرتوت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے دیکھے یہ دن اپنے ہی رتم کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے فرار ہے فریاد ہے فریاد ہے کشتی عمر کے نگہ بان بی تباہی کے قریب آن آگ لگے چشمہ رحمت بھی ابھی انتر عامی دنیا پہ تیرا لطف سدا آم رہا ہے اور لیکن آکا دل ڈالا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے آ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت اس کا جہاز کتروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے آقا ہم دیکھ گئے یا بد ہے بلاخر ہے تمہارے کیا رسول اللہ ہم ایک یا بد ہے بلاخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نئی کوئی آکا ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے اے خاصا خاصا نے رسل وقت دعا ہے ابت تیری آ کے اجم وقت پڑا ہے نیت کر لیجیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آکا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کرنی لیجیے آ جائیے اس مدری ماحول میں بازو بن جائیے دعوت اسلامی کے مبلغین کا آپ نے ان کا بازو بننا ہوگا آپ نے وقت دینا ہوگا آپ نے یہ ذہن بنانا ہوگا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے آئیے نیت کیجیے مل کر کہتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش اور اس کوشش کو پورا کرنے کے لیے مدنی ناماز رمن شروع کرنا ہے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے آج نیت کر دیجیے جہاں جہاں سے آئے ہیں فرانس کے جس حصے سے آئے ہیں جو اٹلی سے آئے ہیں جو یو کے سے آئے ہیں جو بیلجیئم سے آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں مدرسرے کے ناظرین جو مجھے بعد میں سنیں گے وہ بھی نیت کر لیں کہ جہاں جہاں ہمارے شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے پابندی کے ساتھ ہر ہفتے ہر جمعرات کو ہم اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ اور ہر مہینے تین دن کاملے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ اب اس میں قرآن پاک کی آج ہم نے بات کی اب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نا ان شاء اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک بغیر سیکھے پڑھنا یہ بہت زیادہ ایک طرح سے ڈینجرس بھی ہے کہ قرآن اتنی فصیح و بلیغ زبان عربی میں ہے کہ اس میں زبر زیر کا فرق معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے مخارج کا فرق پروناؤنسیشن کا فرق معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا حدیث پاک کا مفہوم ہے دا بیسٹ امنگس یو تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو بیسٹ میں شامل ہو جائیے روزانہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا اپنا معمول بنا لیجئے میرے آقا آکا والے والفی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا جن کی قیامت تک ایک آیت بڑھانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا ذنورین جامع اگر عثمان ابن ابتان رضی اللہ عنہ سے روایت کہ تاجدار مدینہ من سلطان مکہ اے مکرمہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگلا سباب ہے ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثباب جاری رہے گا سب کون کون قرآن سیکھے گا اور سکھائے گا انشاءاللہ روزانہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے آمین بجاین نبی نمین سن لوگ وہ جان لے سیدھا <سلام> وہ سب <سلام> کو بتا کر چلے سیدھا وہ سب کو بتا کر چلے بد سے بد کو لیا جس نے آ گوش میں اور کب کسی سے وہ ہوتا بچا کر چلے جو کمنے تھے ان کو آزد کیا وہ دینوں کو سنی لگا کر چلے وہ روینوں کو سینے لگا کر چلے عمر بھر آدہ کو ستایا کیے عمر بھر آدا رے مردے دم سر درے پاک پری رکھ دیا مردے دم سر درے پاک پری رکھ دیا اس ادا سے قضا ہم اداس کر چلے اس ادا سے قضا ہم ادا کر چلے اور جن کے دعوے سے ہم ہی ہیں اہ زبان سن کے قرآن دوا کر چلے تیرے آگے دبے لچے کتہ رب کے بڑے بڑے کوئی جانے میں دبا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں جن کے دارے تھے ہم ہی ہے سن کے قرآن زبانیں دبا کر چلے سن کے قرآن زبان دبا کر چلے جن کو اپنا نہیں ہم ہمارے لیے دوڑ جھپٹے وہ پان اٹھا کر چلے پر پے ابھی پل پہ ہیں پل میں گرتے بچا بچا کر چلے ارے کوشل سنا شور میاسوں کا جب پہنچے شربت پلایا پلا کر چلے جانے اور مدد کرنے کے مدد کرنے کے ساتھ فرانس کے شہر میں لندن نے کیا ہے دنیا بھر میں جاؤں گاؤں گا ہو یا بنگلہ دیش یا ہندوستان ہو چاہے انگلستان ہو یورپ کی واسیاں ہوں الحمد للہ دعوت کے بندے سفر کر رہے ہیں سنتوں کی دعوت کو عام کر ہیں دنیا بھر میں آپ بھی جا رہی ہیں نیت کرنی چاہیے مدنی دعتوں میں سفر کریں گے آپ عادی اصلاح اسلام کی دنیا کے کچھ کونے میں پہنچائیں گے اور ان شاء کے مقصد میں کر بلند کریں گے مل کر اپنے عزم کا کرتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جاری رہے گی نہ کریں گے نہبت سنیں گے مدینہ لگا رہے گا سجا رہے گا سجی رہے گی رہے گی مدینہ لگا رہے گا حیات سادہ سرف تھی کماری دعا یا دینی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا عیلا گناہوں سے مجھ کو باچا یا عیلا میرے حال کی سب تجھے تو خبر ہے تجھے پر یاد دا یا عیلا دو جہاں سے بچا ہندوستان چہرے کے ناظرین الحمد للہ زبرست فرانس کے شہر پیرس کے قریب ایک ایریا ہے وہاں پر موجود ہے وہاں کی برسنگ میں ہلکے کا سلسلہ جاری ہے مگر یہ ہلکا ہے ان شاء اللہ فرینچ زبان میں جو کہ فرانس میں بولی جاتی ہے ان شاء اللہ درس ہوگا تمام ٹرائیبر جہاں بیٹھے توجہ کے پاس تصو مو ہر دم دینا میرا دل مدینہ بنا یو دے دو آگلی کو لے شو جو بول پوچھیے چلے کا پیلے پھر مردی میں کی جان بول مجھے پھر مردی نا یا یعنی دکھا سلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم فرانس کے شہر پیرس کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں دو دن ہمارے مدنی قافلے کے کا یہاں قیام رہا الحمد سنت و تو برا اجتماع بھی ہوا مدنی مشورے ہوئے مدنی ہلکے بھی لگے اور اب فرانس پیرس سے روانگی کا وقت ہے پیرس کے ذمہ دار ہمارے ساتھ ہیں ان کی مشفقتیں ہیں محبتیں ہمارے قافلے کو یہ ایئرپورٹ پر چھوڑنے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ یہاں سے اسپین کے شہر بارسلونا کی طرف جا رہے ہیں ہمارا مدری قافلہ جس میں یو کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اسپین پہنچیں گے انشاءاللہ کہ اسپین میں مدری قافلے کا جدول ہوگا اور پھر انشاءاللہ اسپین کے بعد یہ کافلہ ناروے کے شہر اوسلو اور اس کے بعد ان شاء یونان پہنچے گا جہاں ان اجتماع بھی ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کے کریم اس سفر کو اپنی بارگاہ میں فرمائے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اس پورے سفر میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے فرانس میں وقت گزارا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہو معاف فرمائے اور جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے فرانس کے اندر ہمارے پیرس کے اندر مدنی کاموں کی مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے یہاں کے رہنے والے اسلامی بھائیوں کی حفاظت فرمائے آپ سب کے علم میں عمل میں عمر میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائے جو آپ نے شفقتیں فرمائی ہمارے قافلے پر جو آپ نے مہمان نوازیاں کی جو کرم نوازیاں کی اللہ تعالیٰ ان سب کا آپ کو بہترین نظر عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و फिर گاہ سنت تھے ہر گزنا بھٹ کے مجھے سننا تو پر چلا یا الا میرا ہر آمل کے ریمل کے تاب رہے کہ راضی ہو تیری ریزا یا عید کہ راضی ہو تیری ریزا یا عید نظو تے عئی بات نشو تے علاوت ہائے مردہ ہوا یا علا ہی درو دو کی کس رتنا سج دو ڈاکیلا دت گنا ہو دل ہے فسا یا ہے ہمی ja ne bane ga